نبنی فرمایا اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی رہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے ناؤ مانتی